اے آشقان رمضان فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین سنجیروں میں جکر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں صلوا على الغبيب صلى <شلو> الله تعالى على محمد